أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلى أجل, إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوا إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرضون بل قد اخذنا آل فرعون واليقين हमने पकड़ فرعون قوم کو بالسنین قت سالی سے سنین قوانی قت سالی ونقسم من الثمرات اور پھلوں میں کمی کرنے سے لہم یا تاکہ وہ نصیحت پائیں فاطم الحسنہ بس جب ان کو ملتی کوئی اچھائی بھلائی کوئی ان نعمتیں اور خیر ملتی قالون تو کہتے کہ ہمارے لیے یہ ہے یعنی ہم اس کے حقدار ہیں وہ انتصب ہم اور اگر ان کے اوپر کوئی آفت مصیبت آتی یت یت تیار و بمو تو بدفالی لیتے موسا اور اس کے جو ساتھی ان سے انما طائرهم عند اللہ انحم علا خبردار ان نما بے شک صرف طائرهم ان کے بدفالی عند اللہ, اللہ اللہ کے ہاں یعنی ان کی قسمت جو ہے اللہ کے ہاں تقدیر ہے وہ اکثرهم لا اکثر لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں مَهْمَا بِهِ من وہ لتسحرنا محمادہ اور کہا انہوں نے محماد جیسے بھی یا جتنی بھی تعطینہ تو لا ہمارے پاس بن آیتی تعطینہ ابھی من آیتی آیت ہمارے پاس جتنی بھی تو چیزیں لے آشانیاں لے آس لتسحرنا بہا تاکہ تو ان سے ہم پر جادو کرے فما فمانین پس ہم نہیں ہے تم پر ایمان لانے والے فرصلہ علیہم الطوفان اول والقمل والضفادع والدم پس بیجی ہم نے ان کے, ان کے اوپر کو طوفان اور جرات یعنی ٹڈی و اور جوئیں مدفادے اور مینڈک مددم اور خون آیات مفسلات یہ ساری الگ الگ نشانیاں تھی پھستک برو انہوں نے تکبر کیا وقان قوم و مجرمین اور تھے وہ قوم جرم کرنے والے مجرم علم وقع علیہم الرجز اور جب ان کے اوپر عذاب آ پڑا کالو یا مو لنا ربک تو کہا انہوں نے کہ اے سا دعا کر ہمارے لیے اپنے لب سے بیما آہدک جو اللہ کے ہاں تیرا عہد ہے ٹال دیتا یہ عذاب کو لگ تو ہمان ہم لائیں گے فلاں لنک بنی ساحل اور ضرور ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو فلا کشف نہ ان ہوں ہم نے جب ٹال دیا ان سے عذاب کو الى ایک وقت تک ہم بالغ جس کو پہنچنے والے تھے ایزا ہوں ین جب وہ تھے اپنے عہد کو توڑنے والے یون کسون عہد توڑنے والے فن تقم نا من ہم ہم نے انتقام لیا ان سے فع رق نہ پس ان کو غرق کیا پانی میں گہرے پانی میں بے ان نہ ہم کر ذبو بھی آیا تینہ وہ اس لیے کہ وہ جٹلاتے تھے ہماری عہدوں کو بقیا نو انحا اور تھے وہ ان سے غفلت کرنے والے لاپرواہی کرنے والے معور رسن القوم اللہ ددین اور بارس بنا دیا اس قوم کو اللہ دین قانون استاد نہ جن کو کمزور بنایا گیا تھا مشارق العد و مغارب ہا زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو اللہ تی عبارک نافیہ جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا جس میں برکت پیدا کی و تمت کلی متربی کلحسن اور پوری ہوگی تیرب کی اچھی بات تیر اچھا فیصلہ اعلی بنی اسرائیل بنی اسیل پر بیما صبر جو انہوں نے صبر کیا اور ہم نے ہلاک کر دیا تباہ کر دیا ما کا نسنا فراؤن جو بناتا کرتا تھا فراؤن و قوم اور اس کی قوم اور ماں کا نو اور جو وہ چھتیں بناتے یا اوپر چڑھنے کی چیزیں بناتے تھے آئت نمبر 130 سے ایک سو سینتیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے رعالی فراؤن نبنی اور یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو آل فرعون سے مراد یعنی فرعون کے پیروکاروں کو اس کی قوم کو اور آل کا لفظ اگر لغت کے اندر اولاد پر استعمال ہوتا ہے کسی کی نسل اس کی اولاد آل فلان یعنی فلان کی نسل اس کی اولاد اس کا خاندان لیکن اگر اس کی نسبت آل کی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کی جائے کہ جو شخص جو ہے کسی اپنی قیادت میں لیڈرشپ میں اس طرح کی چیز میں معروف ہو مشہور ہو تو پھر ضروری نہیں کہ آل سے مراد اس کی اولاد ہو پھر آل سے مراد اس کے اتباع کرنے والے اس کی پیروی کرنے والے اس کا پیچھا کرنے والے اور اسی لیے آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس سے کیا مراد ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض نے تو کہا ہے کہ وہ صرف اس میں آپ کی آل اولاد یعنی کہ داخل, داخل ہے اس میں شامل ہے صرف یا وہ مراد ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہر مسلمان ہے جو آپ کے منہج کی اتباع کرنے والا آپ کے منج پر چلنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حوالے سے کیا فرمایا اخذنا آل فراؤن کہ ہم نے پکڑا آل فراؤن کو اور آل فرعون سے مراد یعنی یہاں پر اس کی پیچھا کرنے والے اس کی اتباع کرنے والے جو اسی کے دین پر اسی کے منہج پر کفر کرنے والے تھے چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق کیوں نہ رکھتے تھے ضرور نہیں کہ وہ فرعون ہی کی نسل سے اسی کے خاندان سے ہوں داری بات ہے تبھی سی بات ہے کہ جو فرعون اس کے ساتھ ہلاک ہوئے غرق ہوئے سمندر میں لاکھوں کی تعداد میں تو سارے فرعون کی اولاد نہ تھی اس میں سے بلکہ یعنی کہ فراون کے اولاد تو شاد نادری ہوگی باقی سبھی وہ لوگ تھے جو کہ اپنے خاندانوں قبیلوں کے حالات سے یعنی حوالے سے اور لوگ تھے لیکن ان کو آل فرعون کہا گیا کہ فرعون کے منحج پر اس کے طریقے پر چلنے والے تھے اس لیے اگر آل کا لفظ کسی ایسی ہستی کی طرف ایسی شخصیت منسوب ہوتا ہے کہ جو شخصیت کسی اپنے منہج کی کسی عقیدے اور دین کے لحاظ سے یعنی جا پہچانی جاتی ہو تو پھر اس سے مراد آل سے مراد صرف وہ اس کے اولاد نہیں بلکہ اس کی اتباع کرنے والے اس کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں تو یہاں پر آل فرون سے مراد یعنی اس کی اتباع کرنے والے اور جو اس کی اتباع نہ کرنے والے اگر کوئی مومن ہوا ہے تو اس کی آل میں اس کو شامل نہیں کیا گیا یہاں پر اور یہی چیز ہم کو نو علیہ السلام کے واقعے سے بھی ملتی ہے کہ جب ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا اور یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اننا ہو من ایسا میں کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیوں کس لیے اننا ہوا عمل غیر صالح ہے کیونکہ اس کا عمل ایک نہیں ہے تو اس سے ایسا سے معلوم ہوا کہ کسی یعنی کہ اگر دینی یا کسی لحاظ سے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی اس انداز سے پہچان ہے تو اس کی آل سے مراد یعنی اس کے گھر چاہے اس کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے منہج پر نہ ہو تو اس کے اس کے آل میں سے نہیں شامل ہوگا اور اگر کوئی دوسرا کسی دور اور بھی خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو لیکن اس کے طریقے منج پر ہو تو اس کے آل میں سے ہے تو یہ ما برق اخد نہ عال فراؤنا اور یقین ہم نے پکڑا سزا دی یعنی ان کی گرفت کی آل فرعون کی بسنینہ سنین کے معنی قہ سالی۔ اور اس کی دلیل احادیث میں بھی ہے کہ نبی کم وصل وسلام بد جب بد دعا کی قریش پر اللہ علیہ علیہسنین کے سینی یوسف کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی قہت سالی ڈال جس طرح کی قحط سالی پڑی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے زمانے میں سات سال کا جو قحط سالی کا دکھ ہے سورہ یوسف میں تو آپ نے قریش پر بد دعا کرتے ہوئے یہ دعا کی اور وہاں پر بھی سنی کا لفظ آیا ہے تو ہم نے پکڑا عر فرعول کو ان کی گرفت کی سے قحت سالی سے اور قحط سالی کیا ہوتی ہے کہ جس میں بارش نہ ہو اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کھیتیاں کوئی پیداوار نہ ہو اور لوگوں کے ہاں اس کی ان کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کمی پیدا ہو جائے یا ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے وہاں قسم من نارات اور ان کی آزمائش کی ان کو پکڑا ہم نے کس سے پھلوں میں کمی کر کے قت سالی کا جو تب ہی نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ پھلوں میں کمی اور فصلوں میں کمی ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات تھی اس میں کمی پیدا ہو جانا کس لیے لا الحم تاکہ وہ نصیحت پائیں یہ وہی چیز ہے جو ہم پہلے بھی سابقہ آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر قوموں پر مختلف طرح کی دنیا کی آفتیں مصیبتیں اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے کس لیے کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو اور اپنے کفر بے ایمانی سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کریں فضا جاۃۃم الحسنۃ قعل لنا احادی <حَذِي> تو جب ان کے پاس کو ان کو اچھائی بھلائی ملتی اور اچھائی بھلائی ملنے سے مراد یعنی بارشیں ہوتی اور کھیتیاں اگتی پھل ہوتے فراوانی ہوتی اور نعمتیں ہوتی تو کیا کہتے لنا نن <حَذِي> کہ یہ ہمارے لیے ہے کیا ہمارے, ہمارے لیے ہمارے لیے ہونے کا مانا کہ ہمارا حق ہے اور یہ ہے بدبخت لوگوں کی فطرت کہ جو بھی اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی ہیں اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو دیتا ہے کیا کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کا پانا ہمارا حق ہے ہم ان کے حقدار ہیں تبھی ہی ہم کو یہ ملی ہیں حالانکہ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا احسان ہوتا ہے اور بندہ کبھی بھی کسی چیز کو پانے کا حقدار نہیں ہے تو یہاں پر جب بھی ان کو کوئی نعمتیں ملتی تو کہتے ہیں ہمیں ہم اس کے حقدار ہیں واہ واقعی ہم کو ملنا چاہیے تھی ہم اس کے لائق تھے اس لیے ہم کو ملی ہیں اور ان تو ہم اور جب ان کے اوپر کوئی آفت مصیبت تکلیف آتی یہ تیارو بوسا و ممنا یہ تیرو وہ بدفالی لیتے یا بدشگونی لیتے موسا علیہ السلط اور ان کے ساتھیوں سے کیا مطلب کہ ان کے ان سے بدشگونی لینے کا معنی کہ ان کی وجہ سے ہے کہ ان کی وجہ سے یعنی کہ یہ لوگ ہمارے یعنی کہ پاس ہیں ہمارے قریب ہیں یا ہمارے اندر رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ نخوصت پڑی ہے یا بدشگونی آئی ہے ہمارے اوپر یہ قید پڑا ہے یا کوئی آفت مصیبت آئی ہے ان کی وجہ سے آئی ہے تو یہ ہے یہ تیر، کہ وہ تطیر کرتے اور بدشگونی کو یا بدفالی کو تطیر کیوں کہا گیا یہ تیار کا رفظ کیوں دیا گیا کیونکہ عموماً جو ہے جاہلیت میں اور جاہل لوگ ہر زمانے میں تقریباً جو ان کا انداز رہا ہے وہ بدشگونی زیادہ تر پرندوں سے لیتے کہ پرندے جو ہے وہ دائیں بائیں ان اڑ کے اڑنے سے اپنی تقدیریں معلوم کرتے کہ اگر دائیں طرف اڑتا ہے تو ان کی قسمت اچھی ہے یا ان کا کام ہو جانا ہے اور اگر بائیں طرف اڑتا ہے تو ان کی قسمت کی کھوٹی ہونے کی در ہے تو زیادہ تر وہ چیز پرندوں کے ساتھ اپنا منصوب کرتے ہیں اگرچہ حقیقت میں صرف ان کا پرندوں سے تعلق نہیں تھا بلکہ ہر چیز کے ساتھ مختلف طرح کی چیزیں تھی کبھی کوئی شخص ہے کبھی کوئی جانور ہے کبھی کوئی آواز ہے کبھی کوئی جگہ ہے مختلف طرح کی اس کی ہوتی تھی کہ جن چیزوں سے وہ بد لیتے بدشگونی لیتے لیکن چونکہ زیادہ تر اس چیز کا تعلق پرندوں کے ساتھ تھا اس لیے اس کو تطیر کا نام دیا گیا یعنی طائر سے تو جب ان کے اوپر کوئی آفت مصیبت آتی یا تیر و بو تو موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے نہیں لیتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر نصوصت پڑی ہے اور یہ ہے جب عقل اندھی ہوں جب عقل ٹیڑی ہوں تو پھر انسان ان ہستیوں کو ان لوگوں کو جو بابرکت ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں وہاں کے رہنے والوں کی ان کے لیے برکت اور ان کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان یعنی رحمت ہونے کا معنی ہے کہ اللہ کا عذاب ان سے ٹلا رہتا ہے اور کسی بھی قوم پر عذاب نہیں آیا ان کے نبی کے ان کے درمیان ہوتے ہوئے ہاں جب نبی اس قوم سے نکل جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے بیان فرماتے فرماتا ہے کہتا ہے اور میں قیام اللہ علیہ ہوں و کہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان قریش کو جو کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا اللہ کہ عمین کا اگر اللہ تعالیٰ یہ حق ہے یہ محمد لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اگر یہ حق ہے تمہارے اوپر پتھوں کی بارش کر یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے تو اللہ نے کیا جواب دیا اما کا نلّہ علیہم اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کا ہونا اللہ کے انبیاء کا کسی قوم کے درمیان ہونا ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے عذاب کا ایک بچاؤ اور عذاب کی ڈھال ہے لیکن جب عقل ٹیڑھی ہوتی ہیں اور شیطان عقل پر چھایا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان برگدیدہ ان بابرکت ہستیوں کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست پڑ رہی ہے اور ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں آداب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تصویر سید یا تیار وموسا کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف مصیبت آتی تو منہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے جو ہے بد لیتے کہ ان کی وجہ سے الا ان نما تا اروحم عند خبردار انما صرف بے شک صرف یعنی اس کے سوا کچھ اور نہیں وہ کیا ہے تا ان کی بدفعالی ان کی بشغونی ان دلہ اللہ کے ہاں ہے یعنی اس کی ان کی بدشگونی کی جو تقدیر ہے مقدر ہونا ہے کوئی ان کا نقصان ان کی تکلیف ان کی مصیبت وہ مقدر کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے یعنی سبب وہ خود ہیں اس اس ان کے آنے والی آفت مصیبت کا ان کے گناہ ان کا شرک اور کفر لیکن اس کی تقدیر لکھنے والا کون ہے وہ اللہ ہے کیونکہ یہاں پر ہم نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ جو ان کو شر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف شرم منسوب نہیں کیا جاتا جس طرح کہ آپ رسم کے ادیثی صاحب نے کیا فمایا بشرلس عرق اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے شر نہیں چاہتا لیکن بندے ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے طرح طرح کے گناہ کر کے مختلف طرح کے شر اور مختلف طرح کے نقصانات اور آفتوں کے حقدار ہوتے ہیں یا ان کے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں تو اللہ مات اللہ خبردار ان نما بے شک صرف ان کی بدشگونی بدفالی عند اللہ, اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور ان کے اپنے اسباب اپنے اعمال کے سبب ہے والا کہ ہم لا عالمون لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں نہ جاننے کا معنی کہ ان چیزوں کی حقیقت نہیں پہچانتے کہ واقعی ہم بے وقوف ہیں ہماری بد، یعنی کے بدکاری بے ایمانی اور ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر یافتیں پڑ رہی ہیں اور یہ ہے کسی قوم کی سب سے بڑی بڑھ کر بد کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر پڑھے اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں <تصح> یاد آپ کہاں سے آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں تو یہ ہے کسی قوم کی سب سے بڑی بدبختی کہ جب ان کو اپنی پہچان نہیں رہتی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کیونکہ انسان کو جب بعد کا وجہ کا پتہ چلتا ہے سبب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کے کیا سبب ہیں تو ممکن ہے کہ وہ, وہ اپنے اپنی اصلاح کر رہے اور ایسی چیزوں کو چھوڑے کہ جس سے ان کو نقصانات ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرح سے آفتے آتی ہیں لیکن جب یہ بھی پتہ نہ ہو احساس نہ ہو کہ یہ آفتے کہاں سے آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں تو یہ کسی قوم کی سب سے بڑی بدبختی بختی کا اس کے نشان ہے اس کی علامت ہے پکالو محمۃ عطینہ بہ مینا بیہ فمان اور کہا انہوں نے بنی ساحل نے اپنے فرون کی قوم نے کہا فرون کی قوم نے محمات عطین محم جیسے بھی جتنی بھی آتین تو لے آیا بھی, بھی ہمارے یعنی کہ من ہمارے پاس کوئی نشانیاں اور نشانیوں سے مراد یعنی یہ چیزیں کہ جو ان کے اوپر طرح طرح کی آفتیں آ رہی ہیں جن کا آگے تفصیل سے ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیا تھی تو کوئی انہوں نے کہا کہ تو ہمارے اوپر جو بھی کسی طرح کی کوئی آفت مصیبت ٹال دے لا اپنے لا, لا لے تاکہ تو اس چیز سے ہم پر جادو کر دیکھیے ذہنیت کس قدر بگڑی ہوئی ہے کس قدر کلٹیڑی ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام جو بھی ہمیں کوئی نشانی دکھا رہے ہیں وہ نشانی کیا ہے جادو ہے اور اس جادو کا اثر کس کن کے اوپر ہو رہا ہے وہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر اس جادو کا اثر ہو رہا ہے اور ہماری جو مصیبت تکلیفیں ہیں وہ موسا کے اس جادو کی وجہ سے ہیں تو موسا کو کیا پھر کہتے ہیں ان کی ہردرمی ان کے کی ڈٹائی کی کیا کیفیت ہے کہ با بجائے کہ انسان اس طرح کی کیفیت میں اپنا مراجہ کرے اپنا حساب لے اپنی غلطیاں دیکھے ان کا اعتراف کرے اور ان غلطیوں سے تواتائب ہو ان کو چھوڑے لیکن جب بدبختی چھائی ہوتی ہے تو صورت کیا ہوتا ہے کہ بجائے کہ ان کہ غلطیوں چھوڑنے کے ان سے تواتائب ہونے کے بلکہ مزید جو ہے ان چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور ان کے مد مقابل جو اللہ کے نبی رسول ہیں یہ ان کے اوپر جادو کر رہے ہیں تو کیا کرتے کہ اس کو پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کا رد کرتے اس کو یعنی اس کو جو ہے اس ان کے جٹلاتے اس کا انکار کرتے تو کہتے کہ ہم تو جیسے بھی جتنی بھی ہمارے اوپر نشانیاں لے ہے جس سے ہم پر تو جادو کرے فما الحمد اللہ کبین ہم تو تجھ پر تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی ان کے ذہن میں کیا تھا کہ موساء اسلام یعنی موساء اسلام کی وجہ سے یا موساء اسلام جو ان کے اوپر یہ طرح طرح کی یافتہ لا رہا ہے جو ان کے ذہنیت کے مطابق یہ آفتیں اسی لیے لا رہا ہے تاکہ یہ کسی طریقے سے ایمان لے آئے. تو آگے سے پوری ڈٹائی سے کیا کہتے ہیں کہ تو جتنا بھی کر لے جو بھی کچھ کر لے ہم کسی بھی حالت ایمان لانے والے نہیں ہیں الصلیٰ علیہم الطوفان اولجراد اولقم الدفاطاءودمََََََََََ آیاتم فسلات عمات کہ پھر بھیجیے ان کے اوپر طوفان اور عام پر طوفان کمانا جب آتا ہے یا طوفان کا راستہ جب آتا ہے تو اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے جو پانی کا طوفان ہو یعنی زیادہ بارشیں ہونا سیلابوں کا آ جانا تو یعنی پیدا ہو جانا اور اس سے جو ہے ان کے کھیتیاں اور ہر چیز تباہ ہونا تو فارص علیہم طوفان پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان اور وہ طوفان کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ نے یعنی کہ ایسی بارشیں برسائیں کہ جو بارشیں جن بارشوں سے ان کی ہر چیز جو ہے غرق ہوئی اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی ولجرات اور ان پر ٹڈی مسلط کی ان پر ٹڈی مسلط کی ٹڈی جانتے ہیں نا ایک ٹڈی وہ ہوتی ہے جو عام طور پر گھروں کے اندر چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہے, ہے. پالکا کپڑوں وغیرہ کے اندر اس کی چیزیں اور وہ ٹڈی نہیں ٹڈی سے مراد یہاں پر کھیت کی ٹڈی ہوتی ہے اور وہ یعنی کافی یعنی کہ بڑے بڑے طرح کے, یعنی کے ہوتے ہیں اڑنے والے چھلانگے مارنے والے کیڑوں مکوڑوں کی طرح کے تو عام طور پر کھیتیوں کے اندر ہوتے ہیں اور کھیتی کھاتے ہیں کھیتی کو کھاتے ہیں کوئی کوئی سبز چیز ہو اس کو چٹ کر جاتے ہیں یعنی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے اس کا تیزی سے کھانے کا انداز ہوتا ہے کہ جس کھیتی پر آتے ہیں اس کو چٹ کر جاتے ہیں اس کو تباہ کر جاتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر جو ہے جراد مسلط کیا کہ جو جرات ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیتا ملقم مل اور جوئیں اور جوئیں سے مراد وہ بھی جوئیں ہیں کہ جو عام طور پر بالوں سروں کے اندر ہوتی ہیں اور کوئی شک نہیں یہ بھی اللہ کی طرح سے عذاب ہے بہت بڑا کہ انسان کو ہر وقت جو ہے وہ بے چینی ہو کوئی اس کو راحت و آرام نہ ہو اس طرح ان چیزوں کی وجہ سے اور جوئں سے مراد بعض اوقات جو یعنی کہ مختلف طرح کے اناج کے اندر کھانے پینے کے چیزوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو سستی کا نام دیا جاتا ہے تو یہ بھی کیونکہ چونکہ جوں کی طرح کی ہے تو یہ ہم نے ان کے اندر یہ پیدا کر دی کہ جو اگر کمبل ہے جو سر کی جوئیں ہیں یا وہ اناج یا اس طرح کی چیزوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں کہ جو ان کے کھانے کی چیزوں کو تباہ کر دیتے برباد کر دیتے اور دفادے اور میںڈک ان پر مینڈک مسلط کیے وہ کیسے کہ ان کی ہاں ان کی ہر چیز کے اندر مینڈک کے مینڈک ہوتے حتیٰ کہ کھانا بھی کھاتے تو مینڈک چھلانگا لگا کے اس کے اندر آ جاتا ہنڈیا بھی پکاتے چھلانگ لگا کے اس کے اندر ہوتا تو یعنی ہر طرف مینڈک کی مینڈک ہوتے بستروں کے مینڈک اور یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے اس قوم کے لیے مدم اور خون خون مسلط کیا کہ ان کی ہر چیز کے اندر خون ہی خون ناک سے خون بہنا خون اپنے منہ سے خون نکلنا اور وہ خون جو ہے ہر چیز کے اندر شامل ہو جانا تو یہ بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا آیات مفصلات یہ سبھی نشانیاں تھیں الگ الگ مفصلات کے معنی الگ الگ اور الگ الگ ہونے کا اللہ والا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک وقت میں طوفان آیا پھر ٹڈی ڈی مسلط ہو گئی پھر میڈک مسلط ہو گئی پھر جوہ مسلط ہو گئی یعنی مختلف طرح سے یعنی کبھی یہ اور کبھی یہ الگ الگ اوقات میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ ساری چیزیں لاتا رہا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ قوم لوٹے اللہ کی طرف آ جائے فسٹ تک برو لیکن اس قوم کا حال کیا تھا آگے سے مزید تکبر کرتے چلے گئے اکڑتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے یعنی اس پکڑ اس عذاب کو جاننے کے بجائے بلکہ اور جو ہے اس کا مقابلے پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حکم کو ٹھکرایا پکاروں قوم مجرمین اور تھے وہ قوم جرم کرنے والے مجرم والا علیہم الرجو اور جب ان کے اوپر آداب آ پڑا اور یہ آداب جن کا ذکر آیا ہے طوفان کا دوسری چیزیں تو جب ان کے اوپر آداب آ پڑا رض کے مانی آداب آلو یا موسنا ربک ہے بیما ایندک تو کہا انہوں نے کہ اے موسا ادانا ربک دعا کر ہمارے لیے جب سے بیما عہدک کہ جو تیرا اللہ تعالی کے ہاں عہد ہے عہد کے مانی اللہ تعالیٰ کی مدد کا نصرت کا وا وعد وعدہ تیرے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا تیرے دعا کو قبور کرنے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تیرا وعدہ ہے تعلق کا عہد ہے تو ہمارے لیے دعا کر کس چیز کی یعنی ان چیزوں کے ختم ہونے کی ان آدابوں کے ٹلنے کی لشفت ان نہ رج لن امینن اور ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں ل ان کشفت ان نہ اگر تو ہم سے ٹال دیتے ہے یہ آداب لَن امینن تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لائیں گے بل الصل میں بنی ساحیل اور ضرور بھی تیرے ساتھ بھیجیں گے بنی ساحیل کو یعنی بھیجنے کا معنیٰ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو غلامی سے ظلم ستم سے نکال کر ان کو آزاد کر دینا فلم کشفنا رجزا اللہ کہ جب ہم ان سے عذاب کو ہم ان کا عذاب ٹال دیا جب ہم نے ان سے عذاب کو ڈال دیا ارا اجرین ایک وقت تک ہم بالغو جس کو وہ پہنچنے والے تھے ادا ہمین قسوم جب وہ فوراً عہد کو توڑ دے یعنی خصون کے مانی کرنا عہد کو توڑنا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اوقات ان کے اوپر کو آفت مصیبت آتی موسا سے مطالبہ کرتے کہ تو ہمارے لیے دعا کر اور موسا اسلام ان کے لیے دعا کرتے لیکن جیسے ہی آداب ان سے ٹلتا جس تقریر مصیبت پڑے ہوتے وہ ختم ہوتی تو کیا ہوتا لیکن آداب بھی ٹلنے کا معنیٰ اللہ نے کیا فمایا ہے الاجرین ہم والے وہ کے ٹلنے کا معنیٰ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے آداب سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ان سے اپنا آداب ٹال دیتا ہے روک دیتا ہے ان کو مہر دینے کے لیے لیکن ان کا حال کیا تھا اضا ہمین قصول جب وہ اچانک ہی فورن ہی بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے عہدوں کو توڑ توڑ رہے ہوتے ہیں اور توڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ کام یعنی کہ جو فرعون کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے ان کا آفر و بعمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی آفت مصیبت اللہ کی طرف سے آتی تو اللہ کی طرف گڑ یا اللہ کے نبیوں سے مطالبے کرتے دعاؤں کے اور وعدے بھی کرتے نبیوں پر ایمان لانے کے لیکن جیسے ہی آفت مصیبت ٹل جاتی فورن ہی اپنے صاحب کا کفر و بے ایمانی کی طرف ہیں اور یہ صرف فرعون اس کی قوم کے بعد نہیں یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں آج بھی ہیں کہ جن کا کام کیا ہے کہ جب کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو بڑی اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں اور جیسے ہی کوئی آفت مصیبتیں ٹل جاتی ہیں آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے تو یہ فراؤن کا مرحج اس کی قوم کا مرحج ہے کہ جس پر کئی لوگ چلنے والے ہوتے ہیں تو مت فلم کا شفنا انحم رب ہم نے ان سے ٹال دیا روک دیا آداب کو الا اجر ہم بال او ایک وقت تک جب جس کو پہنچنے والے تھے ایک مدت تک جو ان کے لیے مقدر تھی دنیا میں رہنے کی اضا ہمین کسون جب وہ اچانک جو ہے فوراً ہی کسون اللہ کے کیے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہوتے فن تقم نامن بس ہم نے بدلہ انتقام لیا ان سے پر انتقام کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ کس قدر غیر و غذب اور غصے کے ساتھ اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب ڈالا ان سے بدلہ لیا کیونکہ انتقام کا لفظ انتقام انتقیم یہ صرف یعنی کہ معمولی کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی معاملات نہیں کرنا بلکہ اس میں کیا ہے کہ کسی کے ساتھ پورے غصے غذب کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ جو ہے اپنے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ لینا تو اللہ نے اس کو انتقام کرفت دیا فن تقم نامن ہوں بس ہم نے ان سے انتقام لیا کیسے انتقام لیا فاغر قنا ہوں پس بس ہم نے ان کو غرق کر دیا یم کے ہوتے یم کے معنی ہوتا ہے گہرا پانی اور کوئی حک نہیں کہ یہاں پر سمندر میں غرق ہوئے کہ جو بہت گہرائی میں تھا تو فرق نا ہوں پس بس ہم نے ان کو غرق کر دیا گہرے پانی میں بے ان نہ ہم کر دب و بھی آیا تیرا وقان وہ اس وجہ سے جنہوں نے جٹلایا ہماری ایتوں کو اور تھے وہ ان سے غفلت کرنے والے ان سے لاپرواہی کرنے والے اس وجہ سے اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کیا پانی میں اور غرق کرنے کا مانا یہیں کہ جو جب ان کو سمندر پار کرتے ہوئے اللہ نے غرق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں بنی صاحیل کو لے کر مصر سے نکل کر تو چلتے چلتے آگے سمندر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا آثار لاٹھی مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خشک رس سے نکال دیتا ہے تو بنی ان خشک رسوں سے چلتے ہوئے سمندر پار کر جاتے ہیں اور جب بنی سہلسبھی کے سبھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور پار کر لیا اور ادھر سے فرعون اور اس کی قوم آئی انہوں نے دیکھا کہ رستے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر گز گئے اور جیسے ہی فرعون اس کی قوم یہاں پر درمیان میں پہنچی سمندر کے اللہ نے سمندر کو چلنے کا حکم دیا تو اس کا واقعہ بیاتف اگر فلم ہم ان کو غرق کر دیا گہرے پانی میں بآور قوم الدین کارو استدافون شارق العرد و مغارب حل بارک او رسنا اور ہم نے وارث بنا دیا القوم لدینہ اس قوم کو کاروں جو تھے جو استضعفون کمزور کیے ہوئے کمزور بنائے جا، بنائے ہوئے یعنی جن کو کمزور سمجھا گیا تھا سمجھا جاتا تھا اور کمزور بنانے سمجھے جانے کی وجہ سے ان کو پر دونوں ستم کیا جاتا تھا اللہ ہے کہ ہم نے ان کو وارث بنایا کس کا اس سرزمین کا اس زمین کے مشرق و مغرب کا مشارق قلع و مغاربی ہے وہ زمین کے مشرق و مغرب کا اللتی بارکنا فیہا کہ جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اور یہ کون سی زمین ہے؟ وہ شام کی سرزمین ہے وہ شام کی سرزمین ہے جس کا اطلاق قرآن کریم کے دوسری آیت میں دیکھر کیا فماتا ہے؟ سبحان اللذی اسرع بعبدی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہو کہ وہ مسجد اقصر جس کے آس پاس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تو جب ایسی سرزمین کا ذکر آتا ہے جو بابرکت ہو تو اس مراد شام کی فلسطین کی سرزمین اور اس کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ تو سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے انبیاء اور اصولوں کو اس سرزمین پر آنا اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی رسولوں کو کسی پر جگہ پر زیادہ آنا کس بات کی دلیل ہے اس سرزمین کے اللہ کے ہاں خاص اہمیت کی اس سرزمین کی جو ہے وہ مقدس ہونے کی بابرکت ہونے کی ب تم رَبِّكَ کلی متربک بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسربیم صاب رو اور تمت کلی متربک پورے ہوں گے کے کلیمات کس پر بنی سیل پر تیرب کے کی کیا کلمات تھے جو بنی سائل پر پورے ہوئے اس کے ذکر اللہ تعالیٰ رسول قصص میں وہ کہتا ہے بنید الن الینج متمنج علحم الوارسین کہ ہم چاہتے تھے یعنی ہمارا ارادہ تھا منوریدو ہمارا ارادہ تھا اور اللہ کا ارادہ کیا ہے تقدیر ہے تو اللہ تماتے کہ ہمارا ارادہ تھا فی الارض کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جن کو زمین میں کمزور بنا کے رکھا گیا اور ہمارا ارادہ کیا تھا کہ یہ جن کو کمزور بیکار حقیر سمجھا جاتا ہے انہی کو امام بنا دے انہی کی پیشوائی ان کے جو, جو ہے دنیا کی حکومت دے دیں نہ جمع ان کو ہم امام بنا دیں لیڈر بنا دیں من جح الوارثین اور انہیں لوگوں کو وارس بنا دیں من مکین الرحم فرعق اور ان کو زمین میں تمکین دیں منارا ونوریہ فراؤن ما حامن حضارور اور دکھا دیں فرع الحام قارون اور ان کے لشکروں کو ان کی فوجوں کو جس سے وہ ڈرتے پھرتے تھے تو کیا مانا ہوا کہ تم تمت کو علی متربی کا مانا یعنی کہ تیرب کے کلیمات پورے ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کس چیز کا بنی عیساحیل کے ساتھ ان کو تمکین دینے کا ان کو حکومت دینے کا ان کو جو ہے زمین کی وراثت دینے کا تو یہ اللّہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کے اللہ تم کلی متربی کا حسن علیٰ بنی عصل کے بنی سہیل کے اوپر تیرب کے جو اچھے کرلمات تھے اس کے اچھے فیصلے تھے پورے ہو گئے بیمہ صبر لیکن اس کی وجہ اللہ نے بیان کی ہے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے لیکن ہم اگر کہنے والا کہے کہ ہم تو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں مختفاتوں میں ان کی بے صبری کا مظاہرہ موسا علیہ السلام کو طرح طرح کی تعل و تشنی کرنا اللہ کے احکام پر اعتراضات کرنا اور ان کرنا اور کوئی اگر آفت مصیبت بتاتی ہے تو اس پر جو ہے وہ موسا علیہ السلام کو تال و ملامت کرنا جس طرح کے سابقاتوں پڑھ آئے ہیں قالو الدین من قبل انتہ آتی ہے نا امباد میں طرح کیا مسئلہ تیری وجہ سے ہمیں پہلے بھی تکلیفیں آئیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی وہی ہمیں اذیت دی جا رہی ہیں تو یہ تو صبر نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فمات ہے بھی ما صبر ان کے صبر کی وجہ سے اس سے کیا مراد ہے اللہ عالم اس سے مراد یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے بن کے لوگوں نے وہ چیزیں کی جو سابقات میں ذکر آ رہا ہے لیکن دوسری وقت کہ کچھ لوگوں نے اس اپنی چیز کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی اور صبر سے کام لیا یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر بنی سیر کے کچھ لوگ اور کچھ لوگ کہ کچھ لوگوں کا وہ کردار تھا جو اس عبقتوں میں بیان ہوا کہ علیہ اسلام کو تعان و کرنا اور اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی آفتے مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں ان پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا ووالا کرنا اور کچھ دوسرے لوگ تھے جو جن کے بارے میں الامات ہے بھی میں آسافر ہوں جو انہوں نے صبر کیا تو اس ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ ان اچھے فیصلے ان کے لیے مکمل ہو گئے پورے ہو گئے وہ دم مرنا ماں کان اسناؤ فراؤن و قوم وہ اور ہم نے ہلاک کر دیا برباد کر دیا ماں کان اسناؤ فراؤن جو فرعون بناتا کرتا تھا وہ قوم اس کی قوم وما ماں کان اور جو وہ یارشون کے سے ارشم چھت اور جو وہ اونچی چھتیں بناتے اونچے مکان محل بناتے اس طرح کے کام کرتے تو لمباتے کہ ہم نے ان کے ان کے کرائے کو سبھی کے اوپر پانی پھیر دیا سبھی کو تباہ برباد کر دیا آگے مکمل کرتے ہیں اور بھی بنی عیسائی اور ہم نے جاوزنا کے منی پار کروا دیا پار اتار دیا بھائی بنی عیسائی بنی ساحل کو کس سے البہر سمندر کے اور یہ پار کروانا وہی جس کا بھی ہم ذکر کیا ہے کہ جب موسا سلام مصر سے لے کر بنی ساحل کو آتے ہیں تو آگے سمندر تھا تو سمندر پر آسام آ تو اللہ نے اس کو نکال دیے اور جب بڑی ساحل کو اللہ تعالیٰ نے ان خوش رستوں پر چلاتے ہوئے سمندر پار کروا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا انعام ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور منہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معاضہ ہے تو اور اللہ نے اس چیز کو قرآن کری میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے اس چیز کا یہاں پر بھی ذکر آتا ہے اور پہلے بھی ذکر اس کا گزر چکا ہے تو تو اس کا مانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی ان کی ان کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے موجا نے ابھی بنی سعل اور ہم نے پار کروا دیا بنی سیل کو سمندر فتو قومی اصنام تو اب بنی سیل سمندر پار کر کے کہاں جاتے ہیں سہرا سینا میں نکلتے ہیں مصر سے نکلے تھے چلتے چلتے مشرق کی طرف چلتے چلتے سمندر آ گیا جو بحرہ امر کے نام سے ریڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو پار کر کے آگے سیراسینہ میں اترتے ہیں اب یہاں پر سیراسینہ میں چلتے چلتے کسی ایسی قوم کے پاس سے گزرا ہوا کہ یا فطا ہو اعلیٰ آئے ایسی قوم کے پاس یعنی ایسی قوم کے پاس سے گزرے یا کو جو اعتکاف کیے ہوئے تھے جمے بیٹھے تھے مجاور بنے بیٹھے تھے کس کے الا اسم اپنے بتوں کے اپنے بتوں کے یہ آکوفونا اس کے مجاور بنے بیٹھے تھے اس پر جمے بیٹھے تھے کیونکہ اعتقاف کا لفظی معنی کیا ہے یاک و کا عقوف اعتکاف سے ہے تو اعتقاف کا لفظی معنی کیا ہے کہ کسی جگہ پر جم کر بیٹھنا کسی جگہ پر مخصوص انداز سے جم کر بیٹھ جانے کا نام یہ اعتقاف ہے تو عام طور پر قبروں کی پجاری بھی ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ قبروں کے پاس بیٹھنا وہاں پر مجاور بن کے رہنا اور وہاں پر دن رات گزارنا بعض اوقات کے کی گھنٹوں تک وہاں پر ریاست عبادت کرنا یعنی ان کا کام کیا ہے کہ قبروں کے پاس خاص طور پر جم کے بیٹھنا تو ہمیر ایسی قوم کے پاس سے گزرے یا آپ علی فون اعلیٰ جو اپنے بتوں کے اوپر جم کے بیٹھے تھے یعنی بتوں کے پاس رہنا ان کے آس پاس بیٹھنا اور اپنے اس کے ان کے آس پاس بیٹھ کر جو ہے اپنی طرح طرح کی عبادت کرنا تو ان کا یہ حال تھا جو مشرکوں کا ہوتا ہے تو اس قوم مشر قوم کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے کیا کہا بری ساحل نے کالو یا موسا جا کما الحم علیہ کیا موسا جس طرح ان کے الہ معبود ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی معبود الہ کھڑا کر یعنی بت جو ان کے رکھے ہوئے ہیں جن کی پوجا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا جس کی ہم پوجا کریں اسے پر کیا پتہ چلتا ہے کہ بری سا کون ہیں بن عیسائیل یعقوب علیہ السلام کے نبیوں کی اولاد اور نبیوں کی اولاد ہونے کا معنی کہ کچھ جاہل قوم نہیں ہے یقینی طور پر ان کے اندر نبیوں کی تعلیمات ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں اور صرف نہ کہ یہ کہ نبیوں کی اولاد ہیں بلکہ بذات خود اللہ کے نبی ان کے اندر موجود ہیں جو قدم قدم پر ہر لمحے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں لیکن بعض اوقات قومیں جب جہالت کی کسی انتہا کو پہنچی ہوں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی ان نیم تو خریدی جانتے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کے اولاد ہونے کے باوجود اور ان کے درمیان نبی ہونے کے باوجود بھی کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کے بت معبود ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا کے جس کی ہم پوجا کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل جب ٹیڑی ہوتی ہے جب جہالتیں چھائی ہوتی ہیں تو انسان کس قدر جو ہے وہ بڑے بڑے کھلے شرک میں کفر میں جا پڑتا ہے آ, تو علیہ السلام نے کیا جواب دیا کالو موسا جال اَراََ قبالیہ کالا انَََََ کم قومت موسا السلام مائیک ان قومت بے شک تم جاہل قوم ہو بے وقوف قوم ہو کہ تم اللہ نے تم کو توحید و رسالت دی نبیوں کی تم اولاد ہو تم کو ایک سچا دین دیا ہے اور پھر بھی تم اس دین کو چھوڑ کر سے ہٹ کر کفر کا مطالبہ شرک کا مطالبہ کرتے ہو انََََََََََََََحہا اولا متبر ما ماہ فى نہا اولائی بے شکو متبار کے معنی تباہ ہونے والا برباد ہونے والا ہے ما ہمفی ہی جس میں یہ ہیں یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا یہ کام تباہ برباد ہونے والا ہے اور باترم ماں کا اور باطل ہونے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں کیا معنی کہ مساسم آتے ہیں کہ یہ مشرک ایک بتوں کے پجاری جن کے تم جن کو دیکھ کر تم بھی کہتے ہو کہ اس طرح کے ہمیں بھی بنا دو ان مشرقوں کو ان بتوں کے پجاریوں کا اس کے ان کے اس عمل کی حقیقت کیا ہے کہ ان کا یہ عمل کفر و شرک کا عمل ہے کہ جس کے جس کے نتیجے میں خود ان کے عمال بھی برباد ہونے والے ہیں اور یہ خود بھی برباد ہونے والے ہیں اچھا یہ چیز جو منیسا نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ایسے ہی نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلام کے بعد صحابہ نے آپ سے مطالبہ کیا لیکن وہ صحابہ جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے جن کے پاس ابھی تک اسلام کی جن پر جن کی اس پر تربیت تربیت نہ ہو سکی قرآن و سنت کے منہج کو جنہوں نے نہیں پہچانا تھا اور یہ کب کی بات ہے <سلام> کہ اب جب آپ سر سل مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف نکلتے ہیں اور طائف کے کچھ علاقے فتح کرتے ہیں کافروں سے جنگ کرنے کے لیے تو اس وقت آپ مکہ کے جب فتح کیا آپ نے مکہ تو مکہ کے بہت سے لوگ جو ابھی اسلام ابھی ابھی انہوں نے قبول کیا تھا وہ آپ کے ساتھ چل پڑے اب مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے اب اصل جو مسلمان مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے یہ تو وہ لوگ تھے جو تربیت آفتہ تھے جن کو آپ نے جن کی توحید ایمان عقیدے پر تربیت کر رکھی تھی اور وہ جانتے تھے اس طرح کی چیزوں کی حقیقت کو کیا ہے لیکن جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو چونکہ ابھی اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ فوج قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں قافلوں کے ساتھ لڑنے کے ایک تو ایک بیری کے پاس سے گزرتے ہیں جو کافروں کی مشرکوں کی بیری تھی کہ جس بیری کے ساتھ وہ کافر اپنے اصلیں لٹ, لٹ, لٹکا لٹکاتے اور اسرے لٹکانے کی وجہ سے ان کو کیا عقیدہ ہوتا کہ جو تلوار اسلا اس بیری کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے وہ پھر نافذ ہو کے رہتا ہے یعنی اس کا اثر ہوتا ہے یعنی اس اثر ہونے کا معنی کہ لازماً اس کا وہ اسلحہ جو ہے وہ کارگر ہو جاتا ہے وہ جہاں پر چلتا ہے دشمن اس پر قطر ہوتا ہے ہلاک ہوتا ہے تو یہ ان کا جاہل عقیدہ تھا مشرقوں کا تو صحابہ اکرام یا آفسر سم کے ساتھی جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے وہ مشرقوں کی ایک بیری کے پاس سے گزرے جس کا یہ حالت تھی جس کو کہتے ذات و انوات انوات کے بنی کہ جہاں پر انسان اپنے مختلف طرح کے ان کے تعلقات قائم کر لے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ملے گا اصل, اصل لٹکانے سے اصل کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہو جائے گی اصل کارگر ہو جائے گا کوئی اور چیز لٹکائے مانیں گے تو اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی وہ چیز جو ہمارے لیے مفید ہو جائے گی یعنی تو یہ انوات کے معنی جس چیز سے تعلق پیدا ہونا تو اس بیری کے پاس سے جب گزرے وہ مشرق اپنے اصل لٹکائے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے تو ان لوگوں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا اللہ آپ سے فرمایا کہ انوات ان کمال انوات کے نیب صحم جس طرح مشرق کافروں کی یہ بیری ہے کہ جس کے ساتھ اصل لٹکاتے ہیں تو, تو آپ بھی ہمارے کو کوئی ایسی بیر مقرر کرو کہ جس کے ساتھ ہم یہ کام کریں تو آپ نے کیا فرمایا اللہ اکبر انحاح سنن آپ کہ اللہ اکبر یعنی تاجب سے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور مت انح سنن کہ یہ رفتے یہی طریقے ہیں والذی نفسی ہی قلتم تم قالت کالت بنوسا الموسا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم نے وہی بات کی کہ جو بات بلی علم نے موسی اسلام سے کی کیا کہا تھا جو یہاں پر ہم پڑھ رہے قالو یاموسا علیہ اََرن کم علوم علیہ کیا موسا ہمارے لیے کو معبود مق... بنا دے مقرر کر دے جس طرح ان کے معبود ہے قال ان کم قوم ان تجھلون تو مساء الصلام کہ تم جاہل قوم ہو انہا علاء متبرم با ہوں فی یہ جو کہ کر رہے ہیں ان کا عمل ہلاک ہونے والا ہے وہ باترما کال یامن اور باتر ہونے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں کالآ اللہ وفمر عالمین اب مساصلہ مزید قوم کو یعنی حق اور حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ م... یعنی کہ ظاہر ہو تم مطالبہ کرتے ہو کہ ہم میں تم کو اس طرح کی بیری مقرر کر دوں ایسا درخت مقرر کر دوں. یعنی ایسا بت بنا دوں تمہارے لیے تمہارے لیے, لیے کوئی ایسا بت مقرر کر دوں جس کی تم پوجا کرو تو تو کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی ایسا یعنی کہ ایل... اغیر اللہ بغیِ کم اللہ کو چھوڑ کر تمہارے ليے ایسا الہ ڈھونڈو بہ وفدارمین جبکہ اس اللہ نے تم کو جہانوں پر فضیلت اور برتری دی ہے فراؤن یسوم الآب اللہ تعالیٰ مدیث بنی سایل پر اپنی نیم کو یاد دلاتے ہو کیا فماتا ہے بد اور یاد کرو کہ جب انجئی ناکم ہم نے تم کو بچا لیا من علی فرعون فراون کی آل اس کے یعنی کہ قوم سے یسو مون کمسو ال آداب جو تم کو بدترین قسم کے آداب دیتے تھے اب ترین راب کیا تھے جو بہت, سے بہت بے دردی سے قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو بل عظیم اور بے شک اس میں بہت بڑی آزمائش تھی بلا ان مصیبت آفتا آفت تھی تمہارے لیے عمر رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ مطے ان کو پر سائل کے اوپر بنی چیری کے اوپر اپنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ یعنی کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم فرعون اس کی قوم کے شکنجے میں تھے اور وہ تم پرطرہ طرح کے ظلم ڈھاتے اور اس ظلموں سے یہ تھا کہ تمہارے بیٹوں کو قطر کر کے بیٹیوں کو زندہ رکھ کے تم کو ذلیل و خوار کرتے اور اس میں بہت بڑی تمہاری آفت مصیبت تھی تو اس آفت مصیبت کو یاد دلانے کا معنیٰ کیا ہے کہ تاکہ تم کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے تم کو جو ہے مختلف طرح کی آفت و مصیبتوں سے نکالتا رہا ہے اور کیسے کیسے تم پر تمہارے ساتھ جو ہے وہ احسانات کرتا رہا دوبارہ دیکھیے